من من حمزی ہی ونفخی ہی ونفسی قوم کی طرف انی بے شک میں تمہارے لیے نظیرانے والا مبین واضح اللہ تعبود کہ تم نہ عبادت کرو اللہ مگر اللہ تعالیٰ کی انی اخاف بے شک میں ڈرتا ہوں علیکم تم پر آزاب یومن علیم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 وہ اللہ تک فی الحال اگر تو نے مجھ کو بخشاوا توحمنی اور مجھ پر رحمہ کیا اکمن اور خاص تو میں ہو جاؤں گا خسارہ پانے والوں میں سے قلعہ کہا گیا یا سلام اتر جا سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے وبرکات ان اور برکتیں ہوں تجھ پر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 کا نہیں تھا تو جانتا اس کو تو اور نہ ہی تیری قوم من قبل ہادا اس سے پہلے فس پس تو فصبر کر ان العاقبت للمتقین یقینا اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے متقی لوگوں کے لیے ہے وا الى عاد اخاهم ہود اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا طالا اس نے کہا یا قوم اعبدوا الله اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو مالک من الہ غیره تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے ان انتم نہیں ہو تم الا مفترون مگر جھوٹ باندھنے والے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 رونا خوشی اور تم اس کو ہر کی کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکو گے ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے رحمت سے رحمت کے ساتھ ہم من اور ہم نے ان کو نجات دی سخت آداب سے اور دل کا آدن اور یہ آدھ ہے جہادی جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا وَعَصَو رُسُولَهُ اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کی وَتَّبَعُو اور پیروی کی اَمْرَ قُلِّ جَبَّارِ نَعْنِيد ہر سرکش جابر بہت زیادہ سخت جابر کے حکم کی وَاُتْبِعُو فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْلَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةً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 اس کے پاس کچھ خبریں یجادلونا فی قوم لوط وہ جھگڑا کرتا تھا ہم سے لوط کی قوم کے بارے میں ان ابراہیم الحلیم الله منیب بے شک ابراہیم بہت زیادہ بردبار بہت زیادہ آہ بھرنے والا اور بہت زیادہ رجوع کرنے والا تھا یا ابراہیم اے ابراہیم اعرض عن هذا استعراض कीजिए بنده قد جاء امر ربك